اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشکر اپنے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آکار و تسلیم کے طلب اثر پہ ناول فرمایا اسی کتاب حمید کی پہلی صورت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کے حوالے سے میں اپنی جنگ گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ یہودیت کے حوالے سے اور سیرت موسا کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو رکھا تھا آج میں آپ حضرات کے سامنے بنی اسرائیل ہی کے دوسرے مدب عیسائیت کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن قبل اس کے کہ میں عیسائیت کے متقدات کا جائزہ لوں اور ان کی تعلیمات کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں اور قرآن مجید سے اور سنت رسول ہاشمی علیہ صلاد و تسلیم سے ان کے سارے کے سارے دلائی کرب کروں میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ صلاد وسلام جن کے ساتھ عیسائی اپنی نشبت کرتے ہیں ان کے ہان وعدے کے حوالے سے اور ان کی اپنی پیدائش کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کی گمراہی کا بہت زیادہ تعلق حضرت عیسیٰ علیہ صلاح اسلام کی پیدائش کے واقعے سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ صلاد السلام وہ جس میں پیدا ہوئے اللہ رب العزت نے اس فان کو کائنات کا ایک اہم ترین خان وعدہ قرار دیا ہے مالک کائنات رشا فرماتے ہیں ان اللہ ہستفی آدم و نوہن والا ابراہیم والا عمران <الْعَالَمِين> کائنات کے لوگوں سن لو میں نے جناب آدم کو میں نے جناب نو کو میں نے جناب ابراہیم کو اور میں نے جناب عمران کے خاندان کو جمی کائنات کے اوپر فضیلت دی ہے جناب عمران یہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاحلام کے نانا تھے اور ان کی بیوی ہنا وہ انتہائی عبادت گزار لوگ تھے اور ہمہ وقت ان کی مصروفیات یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ بیت المقدس کی حدمت کیا کرتے اس کی عمارت کو آباد کیا کرتے اس کی آبادی کا خیال رکھا کرتے اور جو زائن آتے بیت المقدس کی زیارت کے لیے ان کی خدمت کیا کرتے مالک کائنات نے جناب عمران پر بھی اور ان کی اہلیہ کے اوپر بھی آسمان سے رحمتوں کا رضول فرمایا آسمان سے شکینت کا ردول فرمایا اپنی نعمتوں میں سے ان کو وافر حصہ دیا لیکن ان کے نصیبے میں ایک چیز نہ آئی اور وہ یہ چیز تھی کہ شادی کے بعد مدتیں گزر جانے کے باوجود ان کے گھر اولاد پیدا نہ ہوئی ایسے عالم میں جناب عمران کی بیوی جو کہ خود بھی ایک انتہائی پارسا عورت تھی مالک کائنات کو راضی کرنے کے لیے دعا مانگتی ہیں کہتی ہیں اللہ اگر تو مجھے بچہ دے تو میں تجھے اس بچے کو تیری حکمت کے لیے تیری بارگاہ میں تیرے گھر کی حدمت کے لیے وقف کر دوں گی اب وہ یہ دعا مانگتی ہیں مالک کائنات جناب عمران کی بیوی کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور مالک کائنات نے اس دعا کا ذکر کر کلام حمید کے اندر اس انداز کے اندر کیا ربی اندر تو لکا معافی بطنی محررن فتقبل منی اے اللہ جو کچھ بھی تم مجھے عطا کرے گا اللہ اس کو کری مسجد کی حدمت کے لیے وقف کر دوں گی ہم مالک کائنات اس کی تقریر کے فیصلے کو دیکھیے دعا کو جناب عمران کی بیوی نے ایک بیٹے کے لیے مانگی تھی لیکن مالک کائنات نے بیٹے کو مقدر میں نہیں رکھا تھا بلکہ مالک نے ان کو ایک ایسی بیٹی کو عطا کرنا تھا کہ جس جیسی بیٹیاں کائنات کے اندر کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں ان کے گھر جب جناب مریم کی ولادت ہوئی تو تھوڑا سا ان کے ذہن میں خیال آتا ہے اللہ یہ عانقاہوں کو آباد کرنا اللہ یہ مسجدوں کو آباد کرنا اللہ یہ تیرے گھروں کو آباد کرنا اللہ یہ تو مردوں کا کام ہے اللہ عورتیں تو یہ کام آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتی لیکن اللہ تجھ کو میری نظر کا پتہ ہے اللہ تجھ کو میری نیت کا پتا ہے اللہ میں نے منت مانگی تھی کہ اللہ اگر تم یہ بچہ عطا کرے گا تو اللہ میں اس کو تیری بارگاہ کے اندر نظر کر دوں گی اللہ بچہ تو تمہیں عطا نہیں کیا اللہ بچی عطا کی ہے اور تجھ کو اس بات کا اچھی طرح پتا ہے وہ لئی سل کل انسا اللہ مرد و روڑک یہ برابر نہیں ہوتے اللہ عورت کے مسئلے مرد کے مسئلوں سے جدا ہوتے ہیں اللہ عورت کو اپنی عصمت کی نگہ بانی کا مسئلہ ہوتا ہے اللہ عورت و پرداری کا مسئلہ ہوتا ہے اللہ عورت کو شرم و حیا کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن اللہ میں اس کو تری بارگاہ کے اندر نظر کر کے اس بات کی دعا مانتی ہوں انی وہ حا دکا و ضروری ہے تحام نے اللہ سے آپ کی بارگاہ کے اندر وقف کرتی ہوں کہ مالک کائنات آپ اس کو بھی اور اس کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی شیطان علیم کے سر سے محفوظ رکھیں گے جناب مریم کا نام ان کے نام کا معنی ہی ہادمہ ہے اب جب ایک بچے کو ہیکل کی نظر کیا جاتا ہے ایک بچے کو مسجد کی نظر کیا جاتا ہے تو جتنے لوگ جتنے علماء جتنے ربی وہاں پر موجود ہوتے ہیں ساروں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے چونکہ یہ بچی بارگاہ رب العالمین میں وقف ہے اگر ہم اس کی تربیت کریں گے اس کی کفالت کریں گے تو مالک کائنات کی رحمتوں کا ہمارے اوپر نظور ہوگا تو سارے ربی اس بات کی خواہش کرتے ہیں لیکن مالک کائنات نے ان کی کفالت کے لیے جس شخص کو چنا وہ جناب زکریہ علیہ صلاحت والسلام کی دھاتے گرامی تھی زکریہ اللہ رب العزت کے نبی بھی تھے اس کے رسول بھی تھے اور اپنے دور کے اندر بیت المقدس کے متولی بھی تھے اب ان کی زیر کفالت ایک ایسی بچی پروان کرتی ہے جس بچی کی والدہ نے اس کو بار گاہ رب میں وقف کر دیا ہے اور جس بچی کی ماں نے دعا مانگی ہے تو یہ مانگی ہے اللہ مجھے اپنی بچی کے لیے ماں کی ضرورت نہیں اللہ مجھے اپنی بچی کے دولت کی نہیں اللہ اگر میں دعا مانگتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے تو اس بات کی دعا ہوں اللہ میری بیٹی کو اور اس کی آنے والی نسل کو شیطان نہیں ان کا بال بھی کا نہ کر سکے اور جب ایسے ماحول کے اندر ایسی دعاؤں کے ساتھ ایک بچی کی زندگی کا آزاد ہوا ہو تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ مالک کائنات کی کتنی رحمتیں اس کے اوپر نادل ہوتی ہوں گی جس کی ماں ولیہ ہو اور جس کا سرپرست وقت کا رسول ہو اور جو خود مسجد کی حکمت کے لیے وصف ہو چکی ہو اور جس نے اپنی زندگی کو دنیا داری سے ہٹا کر دین داری کے لیے وصف کر دیا ہو تو مالک کائنات جناب مریم کے اوپر اپنی بے شمار رحمتوں کا نظوی فرماتے ہیں اور ان رحمتوں میں سے بال ایسی باتیں حضرت مریم کے ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں کہ مالک کائنات بے موسم کے پھل جناب مریم کو عطا فرما دیتے ہیں موسم کسی چیز کا نہیں ہوتا لیکن جناب مریم کو وہ پھل کھانے کے لیے مل جاتے ہیں حضرت زکاریہ علیہ صلاح وسلام ایک مرتبہ حضرت مریم کی حلبت قدا کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا بے موسم کے پھل موجود ہیں کہا یا مریم وہ انا لکی ہے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں تو مریم اپنے حالو زکاریہ کو کیا کہتی ہے ان اللہ من یشا پری حساب حالود کائنات کی طرف سے آئے ہیں اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے جب اللہ عطا فرمانے پہ آ جائے جب اللہ ربت دینے کے اوپر آ جائے اللہ موسم کو نہیں دیکھتے اللہ و کو نہیں دیکھتے اللہ جگہ کو نہیں دیکھتے میں نے اپنے آپ کو بارے ظاہر رب العالمین میں وقف کیا اور مالک کائنات نے میری روزی کا یوں بندوبست کیا مجھے بے موسم کے پھلنے کے پھل کھانے کے لیے ملتے ہیں حضرت ذکر علیہ آ والسلام ان کی زندگی بھی اس اعتبار سے محرومی کا شکار تھی کہ خود ان کے گھر بھی اولاد موجود نہ تھی انہوں نے جناب مریم کے پاس جب بے موسم کے پھل دیکھے اور جب ان کا یہ تلوار سنا کہ یہ پھل تو مالک کائنات نے بھیجے ہیں جناب لکاریا کے ذہن میں خیال آتا ہے جو اللہ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے کے اندر اور پیرانا سادی کے عالم میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا بار رب العالمین میں آ کے دعا مانگی ربی تذرنی فردن ون تخر الوارشین اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور میرے لیے ایک بہترین وارش کو قابع کرنا اور اللہ وارش بھی کیسا ہو یاری سمی واری سمی نالی آخو و جالو ربی اللہ وارش بھی ایسا ہو جس کے سر کے اوپر تاج امامت و قیادت موجود ہو جب زکاریہ نے یہ دعا مانگی تو بار رب العالمین سے ندا آتی ہے یا اے انبشرو کا بیٹے یحییٰ کی کرشارت ہو اور یہ بیٹا ایسا بیٹا ہے کہ اس نام کا بیٹا ہم نے کائنات کے اندر کبھی اس سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا اور ایک دوسرے مقام پر مالک کائنات نے حضرت ظاہیا علیہ السلام السلام کی پیدائش کے حوالے سے فرشتے کی ندا کا ذکر کیا ہے کہ زاریہ محراب کے اندر کھڑے تھے فرشتہ نے پکار کر یہ بات کہی ان اللہ یو بشر کا بیاحیہ مصدقم بھی کالی متن اللہی و سیدم و حصورمن ابیم منصالین احزکاریا تجھ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت ہو اور یہ بیٹا ایسا بیٹا ہے جو کالیمت اللہ کی تصدیق کرے گا جو اللہ کے موجد کی تصدیق کرے گا جو اللہ کی طرف سے آنے والے ایک رسول زمان کی تصدیق کرے گا یہ بیٹا سردار ہوگا اور اس بیٹے کو مالک کائنات نے اتنا پاک باغ بنایا ہوگا کہ یہ عورتوں کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے گا تو حضرت ذخیرہ آ رہی ہے سلاۃ وسلم انہوں نے دعا مانگی ان کے گھر جناب یحییٰ پیدا ہوئے اور حضرت یحییٰ علیہ صلاح وسلام کے بارے میں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تھوڑا پس منظر آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت علیہ صلاد وسلام وہ عیسیٰ علیہ صلاد وسلام کے منات کی حیثیت رکھتے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت والسلام نے ایک بات کہی تھی مبشرم بھی یاتی من یاتیسم احمد اے لوگوں اگرچہ میں تو کی دعوت دینے آیا اگرچہ میں شرط کے رستے سے ہٹانے آیا اگرچہ میں معبودانے بات سے ٹکرانے آیا لیکن ساتھ ہی ساتھ عیسیٰ رب کا رسول یہ بات بھی کہتا ہے میرے بعد وہ رسول آنے والا ہے کہ جیسا رسول کائنات کے اندر کبھی نہیں آیا اسی طرح جناب یحییٰ علیہ رہی ہے اللہ رب العزت نے جا ان سے کئی اور کام لیے وہاں پر ان سے حضرت بشارت کا کام بھی لیا کہ انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ اللہ سلام کے آنے سے یہ بات پہلے یہ بات کہی کہ اے لوگوں تم نے مسیح علیہ السلاح السلام آنے والے ہیں تم میں کلیمت اللہ کا ظہور ہونے والا ہے تم میں روح اللہ جو ہے ان کو مبوس ہونے والے ہیں اور وہ مالک کائنات کی علامات میں سے اس کے موجودات میں سے ایک ہوں گے حضرت یہی علیہ رہی سلاد ان کی ولادت کے بعد جناب مریم کے روز و شب اسی طرح گزرتے رہے صبح بھی عبادت کرنی شام کو بھی عبادت کرنی راتوں کو بھی عبادت کرنی اسی روز و شب پہ گزرنے کے دوران ایک دن جناب جگریل امین صورت بشر جناب مریم کے پاس آتے ہیں اور میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رہنا چاہتا ہوں جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ کوئی بھی بشر اللہ رب ال کے ساتھ براہ راست کلام نہیں کر سکتا ماں کان علی بشرین اللہ انائی رسول انحدیم کائنات کے لوگوں سن لو کسی بشر کی یہ مجال نہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ مالک کائنات کی زیارت کر سکے مالک جب بھی گفتگو کرتے ہیں پردے کی اور سے گفتگو کرتے ہیں مالک کائنات جب بھی گفتگو کرتے ہیں بدریا وہی گفتگو کرتے ہیں مالک کائنات جب بھی گفتگو کرتے ہیں اپنے کسی رسول کو بیچ کے گفتگو کرتے ہیں اگرچہ مالک کائنات کی وہی اور اس کا کلام عمومی اعتبار سے تو صرف اور صرف مرد مردمدیہ اور اسلائی کے اوپر آتا رہا لیکن یہ قسمت اور یہ بات کی بلندی تین عورتوں کو حاصل ہوئی کہ جن کے پاس مالک کائنات نے یا اپنے فرشتے کو بھیجا یا ان کے اوپر اپنی وحی کا نظول فرمایا پہلی عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ جناب سارا ہیں جب فرشتہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو اس وقت سارہ بھی ان کے پاس موجود تھی جب وہ جانے لگے تو ایسے عالم میں فرشتوں نے جناب سارہ کو بن مشافہ طور پر یہ بات کہی تھی فب شرنا اب عصاق و بند برا عیشا کا یعقوب کیا سارہ تجھ کو بیٹے صاحب کی بشارت ہو تجھ کو پوتے یعقوب کی بشارت ہو تو ایسے عالم میں جناب ساروں نے یہ بات کہی تھی یا بہ لتا علی اور میں بڑھاپے کے عالم میں جنوں گی جبکہ میں خود پوری ہو چکی میرا ہاون بھی پورا ہو چکا تو فرشتوں نے یہ بات کہی تھی سارا تاجدین من عمر اللہ اور تو اللہ کے حکم کے اوپر حیران ہوتی ہے جب مالک کائنات کسی کو دینے کے اوپر آ جاتے ہیں مالک کائنات اسباب کو نہیں دیکھتے پہلی عورت تو جناب سارا تھی اور دوسری عورت جناب موسا علیہ السلام کی والدہ ایک مالدہ تھی جب ان کے گھر موسا علیہ السلام پیدا ہوئے وہ ان کو دودھ پلاتے ہوئے گھبرا گئی ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ اگر پھر کے ہر میرے بچے کو پکڑنے کے لیے آ گئے تو پھر میں کیا کروں گی تو مالک کائنات نے کیا کہا تھا اور جب پھر کے ہر تارے آ جائیں اس کو سمندر کی لہروں کی نظر کر دینا اور یہ بات مالک کائنات نے وحی کے ذریعے کہی اور ساتھ ہی بات ارشاد فرمائی ولافی ولانی ات ہوئی رہے گی وہ جائےمسلیم موسا بھی ماں نہ غم کھانے کی ضرورت ہے نہ دبرانے کی ضرورت ہے موسیٰ کا سمندر کی لہروں کی نظر کر دینا اس کو پلٹانا اس کے سر کے اوپر تازہ امامت رکھنا اس کو دوبارہ تہی آنکھوں کی چنڈک بنانا یہ سارے کے سارے میرے کام ہیں اور تیسری عورت جس کے پاس ملائکہ کا نزول ہوا اور جن کے پاس خود ملائکہ آئے وہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے ملائکہ نے ایک مرتبہ پکار کے جناب مریم کو یہ بات بھی کہی تھی ان اللہ کی بطحر کی اللہ مریم تجھے بشارت ہو کہ مالک کائنات نے تجھے جمی کائنات کی عورتوں کے فضیلت دے دی ہے اور یہ اس لیے ہوا کہ تری والدہ نے تجھ کو دین کے لیے وقت دیا تھا اور یہ اس لیے ہوا کہ تو نے اپنے نفس کو طاہر بنا لیا تھا اور یہ اس لیے ہوا کہ صبح و شام مالک کائنات کی بندگی کرتی رہی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تھا مرد تو بہت کامل ہوئے لیکن عورتیں دو ہی کامل گزری ہیں ایک عورت مریم ہے جو عمران کی بیٹی تھی اور ایک آسیہ ہے جو فرعون کی روجہ تھی اور ایک تیسری حدیث کے اندر ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت آقا نے یہ بھی کہا تھا کہ چار عورتوں کو مالک کائنات جمی انسانیت کے اوپر فوکیت دی ہے جہانوں کی عورتوں کے اوپر فوقیت دی ہے ایک حدیث القبرہ ہے ایک فاطمہ ہے ایک مریم سلام اللہ علیہا ہے ایک جناب آسیہ ہے لیکن ساتھ ہی حضرت آقا نے جناب صدیقہ کی منتبت کا بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی لیکن عائشہ کی زمین انسانیت کے پر فریلت کا عالم یہ ہے جو سرید کی فضیلت باقی کھانوں کے اوپر ہوتی ہے جیسے شریش سید و تام ہے اسی طرح عائشہ ان ساری کی ساری کامل عورتوں کے ہونے کے باوجود مالک کائنات نے اس کو سب سے زیادہ اکمل بنا دیا ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ ان کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور بصورت بشر موجود ہوتے ہیں اب یہ سارے کے سارے معاملے کے پر غور کے لیے مالک کائنات نے اپنی ایک نشانی کو ظاہر فرمانا تھا مالک کائنات جناب جبریل امین کو جناب مریم کے پاس بھیجتے ہیں فرسلہ روحانہ فلحا بشرہ تو جبریل امین اس انداز کے اندر آئے کہ وجود کے اعتبار سے وہ بالکل مرد معلوم ہوتے تھے اب جناب مریم سلام اللہ علیہ انہوں نے ساری زندگی کبھی کسی مرد کے ساتھ تنہائی کے اندر ایک لمحہ بھی بینا بلارا تھا وہ تنہائی کے اندر جب ایک مرد کو دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے کہتی ہے آؤ تو پھر رحمان امن کا اور میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اللہ کے واپس میرے قریب نہیں آنا اگر تیرے اندر ذرا پر برآر بھی تقویٰ موجود ہے تو میری طہارت کو پامال کرنے کی کوشش نہیں کرنی تو جناب جبرین کیا کہتے ہیں اناما آنا رسول اور ربی کے لیے حب الکی غلامن اے مریم میں درے رب کا رسول ہوں میرا نام جبرین ہے اور میں تجھ کو ایک بیٹے کے پیدا ہونے کی بشارت دینے آیا ہوں جناب مریم گھبرا جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے کہتی ہیں میرے گھر بچہ پیدا ہوگا جبکہ عالم میرا یہ ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ شادی تو کی نہیں اور برائی کرنا اس کے بارے میں تو میں نے کبھی رحم و گمان میرے بہن میں اس کا کبھی خیال بھی نہیں آیا تو جبریل امین جواب میں کہتے ہیں اے مریم یہ بچہ نہ تو نکاح کے ذریعے پیدا ہوگا نہ برائی کے ذریعے پیدا ہوگا بلکہ یہ وہ بچہ ہے جو بن ان باپ پیدا ہوگا یہ آیا من نایات اللہ بھی ہے یہ روح اللہ بھی ہے یہ کالیمت اللہ بھی ہے اور مالک کائنات نے اس بچے کو اور ترغیزات کو دو جہانوں کے لیے نمونہ بنا دینا ہے مریم اس بات کو سن لے یہ مالک کائنات کا ڈل فیصلہ ہے جب مالک کائنات کسی بات کا فیصلہ کر لیتے اسے کبھی تغیر نہیں آتا یہ بات کہہ کر جناب جبریل امین جو ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں حضرت مریم سلام اللہ رحا اپنے آپ کو حاملہ محسوس کرتی ہے جبریل کی بشارت کا بھی یقین ہے اللہ رب العزت کی رحمت کا بھی یقین ہے لیکن بتکال بشریت ذہن کے اندر وساوت بھی آتے ہیں ذہن کے اندر حدشات بھی آتے ہیں کھٹکے بھی آتے ہیں ذہن میں خیال آتا ہے لوگ میرے بارے میں جب وہ بچہ پیدا ہوگا کیسی کیسی باتیں کریں گے لوگ کہیں گے کہنے کا تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو وف کیا ہوا تھا لیکن معاذ اللہ اس کے کردار کے اندر کوئی نہ کوئی نقص موجود تھا لیکن انی وسطوں بس کے اندر اسی امید و بیم کی کیفیت کے اندر مالک کائنات کی رحمت کا یقین بھی ہے اور برکاضۂ مشریت جو خدشات بھی ہے جب وضع حمل کا وقت آتا ہے تو تھوڑے سے دور مقام کے اوپر چڑھی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ صلاحسلام کی جب ولادت ہوئی تو جناب مریم کے اوپر استراری اور بیکراری کی اس طرح نہیں استرار کی اور بےقراری کی ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ کہنے لگی کنت نسیم نشیم منسیع. اے اللہ یہ عظیم ماجرا ہے اللہ تعالیٰ شاہج سے پہلے مریم مر گئی ہوتی اور اس کے پاس کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہوا ہوتا جس کا باپ بھی موجود نہیں ادھر یہ خیال آتا ہے ادھر مالک کائنات دو مختلف روایات عیسائیت کی تصویر کے اندر موجود ہے یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام کو قوت گویائی دیتے ہیں یا مالک کائنات کا ایک فرشتہ جو ہے پکار کا حضرت مریم کو یہ بات کہتا ہے کہ مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں مالک کائنات نے دیکھ تیرے نیچے نے نہر کو رواں کر دیا ہے اور مریم بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں اپنی آنکھوں کو اپنے بچے کے نظارے سے ٹھنڈا کرو اور اگر تم سے کوئی بچے کے بارے میں گفتگو کرے تو خاموشی سے یہ بات کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اس دور میں چپ کے روزے موجود ہوا کرتے تھے مجھے بولنے کی اجازت موجود نہیں اور اپنی انگلی کے ساتھ اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور پھر دیکھنا مالک کائنات کس طرح اپنے اجاز کا ظہور فرماتے ہیں کس طرح اپنے معہور فرماتے ہیں حضرت مریم سلام اللہ ریحا دار غدی کے بعد ان کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ استعمت کائنات میں جو بھی پیدا ہوا نیاز من پیدا ہوا کائنات میں جو بھی پیدا ہوا محتاج پیدا ہوا کائنات میں جو بھی پیدا ہوا ضرورت من پیدا ہوا کائنات میں جو بھی پیدا ہوا سہارے کا محتاج پیدا ہوا کائنات میں جو بھی پیدا ہوا کمزوریوں کا شکار پیدا ہوا کائنات میں جو بھی پیدا ہوا ٹھکاوت اور اکتاوٹ کا شکار پیدا ہوا لیکن اللہ حسم لیکن اللہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے مالک کائنات نے رشاد فرمایا مل مسیح مریم اللہ رسول کا دخالت من قبل ہی رسول و صدیقہ کہنا یا قلعام نبئی like سمنظور انا یو فکون کہا برا غور کرنا اس عرب کا رسول تھا اس سے پہلے بھی رسول پیدا ہوئے اور ان کی ماں مریم صدیقہ تھی سچی عورت تھی اب مالک کائنات راجیدہ توحید کی بات کو سمجھا رہے ہیں ذراک اللہ کے اللہ حسمت کے تناظر کے اندر اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ اللہ بے نیاز ہے لیکن مالک کائنات جناب مریم اور جناب عیسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کام یا قلعہ اور مجھ کو بتلاؤ جو عیسیٰ کو رب کا بیٹا مانتے ہیں یا عیسیٰ کو رب مانتے ہیں ان کو پکڑو ان سے پوچھو کیا عیسیٰ اور مریم کھانا نہیں کھایا کرتے تھے اور دنیا کا کوئی عیسائی ایسا نہیں دنیا کا کو کوئی پادری ایسا نہیں جو اس حقیقت سے انکار کر سکے کہ جناب عیسیٰ علیہ سلاد وسلام بھی کھانا کھایا کرتے تھے جناب مریم بھی کھانا کھایا کرتے تھے مالک کائنات کہتے ہیں اللہ آیات سمندر فکون اور ذرا ان کی کیفیت کے اوپر غور کرو میں اپنی نشانیاں جتنی کھول کھول کے بیان کرتا ہوں پھر بھی یہ بد بخت اور عالم جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتے مالک کائنات اس نقطے کے اندر کیا بات سمجھانا چاہتے ہیں کا جو ہد نیاز مند ہوتا ہے وہ بنیاد نہیں ہو سکتا جو ہد بھوکا ہوتا ہے وہ کسی کے رقط کا مالک نہیں ہو سکتا جو خود بیمار ہوتا ہے وہ شفا دینے والا نہیں ہو سکتا جو خود پریشان ہوتا ہے وہ غموں کو دور کرنے والا نہیں ہو سکتا جو خود سوتا ہے وہ جمول کائنات کے حوال کے اوپر باحور نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے مختلف انبیاء آ السلام ان کے حوال کو بیان کیا ان کی احتیاط کو بیان کیا ان کی مشکلات کو بیان کیا ان کی ضروریات کو بیان کیا اور ساری کی ساری ضروریات کو بیان کرنے کے بعد بالعکس بالکل اپوزٹ انداز کے اندر بالکل الٹ انداز کے اندر بالکل اس نے مختلف انداز کے اندر مالک کائنات کی صفات کو بیان کیا حضرت ایوب علیہ صلاح وسلم اللہ کے رسول تھے اللہ رب العزت نے ان کو بیمار ظاہر کیا اور یہ بات کہی جب ایوب جاتا رسول بیمار ہو سکتا ہے تو کائنات تحریک بیمار ہو سکتا ہے اور جب انبیاء اور اولیا بیمار ہوتے ہیں تو پھر یہ بیماریوں کو دور کرنے والے نہیں بلکہ بیماریوں کو دور کرنے والا مالک کائنات ہے کہا یونس علیہ السلام کو غم نے گرفتار کی شو کیا اور یہ بات بدلائی اگر یونس غم میں گرفتار ہو سکتا ہے کائنات کے سارے اولیا غم کا شکار ہو سکتے ہیں اور اولیا کو انبیاء کو صدیقین کو شہادا کو غم و سے نجات اگر دلاتا ہے صرف اور صرف مالک کائنات کی داد دلاتی ہے اللہ رب العزت اس مسئلے کو سمجھایا اور جو مسئلہ ابنیت کھڑا ہوا تھا اس کے بارے میں مالک کائنات نے پھر آیا مباہلا کا نزول فرمایا ذرا اس بات کے اوپر بھی غور کر لیجئے مالک کائنات نے کیا بات کہی کا عشا کی جو موجداتی پیدائش ہے وہ بالکل آدم کی جو تودہ ہاتھ سے ہمیر کو اٹھا کے کسی پتلے کے اندر جان کو ڈال سکتا ہے وہ راہ مادر سے بن باپ کے عیشا کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا لیکن کہا کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اس حقیقت کو پا لینے کے باوجود سچائی کا انکار کریں گے صداقت کے پر نہیں لے کے آئیں گے مالک کائنات کیا کہتے ہیں جو اس کے باوجود تم سے الجھے جو اس کے باوجود تم سے بحث کرے جو اس کے باوجود عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہے پھر اس کو مباہلے کا چیلنج دو اس کو یہ بات کہو فکل تال و بنا آنا و بنا حکم و نسا آنا ونسا فنج اللہ اور جو تم سے اس طرح باتیں کریں گے یہ آپ کا بیٹا ہے پھر اس کو اوپن ابحالے کا چالیس دو اور اباہلے کا معنی کیا ہے تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں پھر ہم کرتے ہیں فنج اللہ تو اللہ کی لالت اس گروہ کے اوپر جو جھوٹ بولتا ہے عیسائی وفد کے پادری حضرت آقا علیہ سلاۃ والسلام کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عیشا علیہ سلاۃسلام رب کے بیٹے ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں اللہ کے رسول نہیں تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ آیات مباہلہ کی تلاوت کی اور یہ بات نہیں تال النانا وانفوسا وانفوسا اللہ و محمد ع خود میدان میں آتا ہے اپنی بیٹیوں کو لے کے آتا ہے اپنے نوازوں کو لے کے آتا ہے اپنے اہل بیب کو لے کے آتا ہے وہ تم نے اگر اس بات کی شکت موجود ہے تم اپنے عقیدے کو سچا سمجھتے ہو تم والے کے لیے مادو تیار ہو جاؤ لیکن نجران کے عیسائی وبد کے پادری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مباہلے کی تاب نہ لا سکے تھے وہ فورن سے پہلے پلٹ گئے تھے اور آج بھی یہ مباہلے کا کھلا چیلنج دنیا عیسائیت کے لیے موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں اور صرف اس دلیل کی بنیاد کے اوپر کہ ان کا باپ موجود نہیں تھا وہ کتنے کوٹا ہیں ان کے سامنے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ موجود نہیں اور اس سے بھی بڑی صدم کی بات پر بڑا غور کیجیے اس سے بھی بڑے ظلم کی بات کے اوپر غور کیجیے کہ مسلمانوں نے کلام اللہ کی روشنی کے اندر حدیث رسول کی روشنی کے اندر اس بات کو بیان کیا جب مریم کے یہاں پر جناب عیسیٰ کی ملاوت ہوئی وہ کمواری تھی نہ ان کی شادی ہوئی تھی نہ ان کو کسی مرنش ہوا تھا لیکن پائی کے نسخوں اٹھائیے مریم سلام اللہ علیہ کے گھر پیدا ہونے والے جناب عیشا کو جو ابن اللہ کہتے ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا جناب مریم کی پاب دامنی کا اعلان کرنے والوں نے کیسی بات کہی کہ جس وقت جناب عیشا کی بلاوت ہوئی مریم کی شادی یوسف نجار کے ساتھ ہو چکی تھی وہ شادی شدہ تھی جب ایک شادی شدہ عورتیں کسی بچے کی بلاوت ہو جائے تو ایسے عالم میں اس کو اپنے باپ کا بیٹا تو کہا جا سکتا ہے اس کو کسی دوسرے کا بیٹا نہیں کہا جا سکتا وہ یہ بھی مانتے ہیں جناب مریم کا شور بھی موجود تھا پھر بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں لیکن مسلمانوں نے جناب مریم کی طہارت کے اوپر بھی حرف نہیں آنے دیا اور جناب عیسیٰ علیہ سلاد والسلام کی بنیت کے مسئلے کو اس انداز کے اندر حل کیا کہ یہ بات کہی جو اللہ ناقت اللہ کو دن باپ کے پیدا کر سکتا ہے بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے اور ناقت اللہ کے یہاں اس کے بچے کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے اور ناقت اللہ کو پتھر کے سورے کندر سے پیدا کر سکتا ہے اور آزم علیہ السلام کو توبہ ہاتھ میں سے ایک دھرتے ہوئے دل والا انسان بنا سکتا ہے اس اللہ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی بدائیشن مشکل نہیں یہاں تک تو بات تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے مسئلہ بنیت تھی اب آگے چلیے عیشا علیہ صلاحت کی زندگی کے بارے میں ذرا غور کیجیے عیسیٰ علیہ صلاحت السلام جو تعلیمات لے کے آئے ان تعلیمات کا بیچ کر حصہ وہی تھا جو حضرت نوسا علیہ السلاۃ السلام کی شریعت کے اندر موجود تھا اور وہ باتیں ان میں سے بنیادی نقطہ مالک کائنات کی توحید کے اوپر یقین رکھنا تھا اور اللہ رب العزت نے دعوت مسیح کے حوالے سے کلام اللہ کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ عیسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں کو محاطب ہو کر یہ بات کہی تھی میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کیا کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اور آگے عیسیٰ علیہ السلام السلام کے الفاظ کہتے ہیں انحشرق مل فقط حرم اللہ علیہ جنا و ماوا ہنار وہ عیشا کی دعوت کی بنیاد کو براہ اور میں کیا کہتا ہوں یہ صرف عیسا کی دعوت نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا وہی آدم کی دعوت بھی یہی ہے نیوت بھی یہی ہے ابراہیم بھی یہی پیغام لے کے آئے اسماعیل بھی یہی پیغام لے کے آئے عیص کا پیغام بھی یہی تھا کا پیغام بھی یہی تھا زکریہ کا پیغام بھی یہی تھا یا کا پیغام بھی یہی تھا عیشا کا پیغام بھی یہی تھا الیاس کا پیغام بھی یہی تھا محمد علیہ صلاحسلام کا پیغام بھی یہی تھا اور وہ پیغام کیا تھا یہ گردن کاٹ تو سکتی ہے مگر غیر اللہ کے آفتانے پہ جھک نہیں سکتی یہ سر اس کو وجود سے علیحدہ تو کیا جا سکتا ہے مگر غیر اللہ کے آفتانے پہ جھکایا نہیں جا سکتا ان ہاتھوں کو کاٹا ہو جا سکتا ہے مگر غیر اللہ کے آستانے پہ پھیلایا نہیں جا سکتا کمر اس کو ٹانگوں سے الگ کیا جا سکتا ہے مگر کسی غیر کے آسانے کے پر جھکایا نہیں جا سکتا اور عیسیٰ نے اسی دعوت کے اندر وطن پیدا کرتے ہوئے ایک زبردست بات کہی تھی اور بات کیا تھی ان من یشرک بلّہ فقط حرم اللہ علیہ جناوا ہنار اور سن لو اللہ اگر چاہے تو بڑے سے بڑے پاپ کو معاف کر دے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے بڑی سے بڑی حتا کو معاف کر دے لیکن اللہ کا یہ اصول ہے اس کا یہ قانون ہے جو اس کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور کو شافی مانے جو اس کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور کو رضاق مانے جو اس کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مشکل کشا مانے جو اس کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور کو حاجت روا مانے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جنت کے باغات کو حرام کر دیا ہے جہنم کے بہت ہوئے کو اس کے اوپر واجب کر دیا ہے دعوت مسیح علیہ السلات اس کی بنیاد عقیدہ تو ہی تھی اور اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کل قیامت کے دن میں عیسیٰ کو اپنے کٹہرے میں لے کے آؤں گا اگر یہ عیسہ قصوروار نہیں اگر یہ عیسیٰ نے کبھی ایسی بات نہیں کی کہ مجھ کو اور میری ماں کو مشکل کشا بنایا جائے مجھ کو روہل قدس کو اللہ رب العزت کی رات کے ساتھ شریک بنایا جائے لیکن اللہ رب العزت تمام حجت کے کریے کل قیامت کے دن جناب عیشا علیہ السلام وسلام کو اپنے کٹہرے میں لے کے آئیں گے اور یہ بات کہیں گے النا صحیح و عیشا یہ بات بتلا تو کس بات کی دعوت دیتا رہا کیا تم نے لوگوں کو یہ بات نہیں کی مجھ کو اور میری ماں کو اللہ رب الاد کو چھوڑ کے علا بنایا جائے اور تجھ کو اور میری ماں کے آستانے پہ سر کو جکایا جائے عیشا یہ بات بدلا کیا تمہیں یہ بات کہی تھی تو عیسا علی سلاد ایسے عالم میں یہ بات کہیں گے ماں کل کلحم علامہ مر تن بھی اللہ کیا تیرا رسول اور کیا تیرا بندہ ایسی بات کہہ سکتا ہے جس کا تم نے حکم نہ دیا ہو اللہ نے عیسیٰ کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ تیری تو لوگوں کو بلائے اللہ ت نے عیسیٰ کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ تیری توحیر کی دعوت دے اور اللہ جب تک میں ان کے درمیان رہا اللہ میں نے ان کو اس طرح کا کام کرنے کی اجازت نہیں دی فلم کنتا انتر رقیب علیہ اور اللہ جب میں دنیا کے اندر موجود نہ رہا تو پھر اس بات کا علم مجھ کو اس بات کا علم تو تجھ کو ہے معافی نفسی اللہ تو عیسیٰ کے دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والا اور اللہ عیسیٰ کو تو تیرے ارادے کا تیرے علم کا ذرا برابر بھی پتا نہیں تو ایسے عالم میں مالک کائنات حضرت عیشا عیصلہ اسلام کو جو کٹہرے میں کھڑا کریں گے اس کی وجہ وہ نام نہاد عیسائی ہیں جنہوں نے اپنی نسبت تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی طرف دی لیکن پیغام عیسیٰ کو پوری طرح مشق کر دیا جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کی دعوت کو پوری طرح کچل دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام جو پہلا نکتہ دعوت کا دیکھ کے آئے وہ توحید کی دعوت تھی اور توحید کی دعوت کے اوپر تو حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے بھی اللہ نے کلام حمید میں ان کو کہا ہے آپ بھی اعلان کر دیجیے کو بدم من رسول کہ میں نے رسولوں میں ان کی دعوت میں کسی نئی بدت کا عذاب نہیں دیا اور میری دعوت آدمن ابراہی مموشا عیشا ان سے اللہ دعوت نہیں اور میں بھی وہی بات کہنے کے لیے آیا ہوں جو مجھ سے پیشتر انبیاء کہتے رہے تو عیشا علیہ السلط والس کی دعوت کا پہلا نقطہ وہ تو ہی رب العالمین کو سمجھانا تھا باقی باتیں جو توریت کے اندر موجود تھیں جو دور کے رسم و رواج تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منون انہیں باتوں کو آگے بڑھایا اور انجیل کے اندر کچھ باتیں البتہ حرام و حلال کے بعد مسائل کے اندر تبدیلیاں ہوئی شریعت موسری کے یہاں پر مامو اور بھاجی کا نکاح جائز تھا لیکن شریعت عیسوی کے اندر اس نکاح کو منسوخ کر دیا گیا اسی طرح شریعت عیسوی کے اندر چچا بیٹنگ کے ساتھ نکاح اس کی دعوت موجود نہ تھی بعض ایسی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ لے کے آئے لیکن عیسائیوں کی اس بات کے اوپر ذرا غور کیجیے کہ جو باتیں تو کے اندر مالک کائنات نے حرام کی تھی اور جن کی حرمت کے اوپر جناب عیسیٰ علیہ سلاد وسلام نے مہر لگائی تھی عیسائیوں نے ان کو حرام ماننے کی بجائے ان ساری کی ساری باتوں کو حلال کر دیا سور یہ جناب موسیٰ علیہ صلاح و السلام کی شریعت میں حرام تھا لیکن عیسائی اس کو حلال قرار دیتے ہیں شراب اس کا پینا جو تھا شریعت موسی کے اندر حرام تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃسلام جو شریعت لے کے آئے اس میں بھی شراب کی حرمت کا بیان ہے انجین کے اندر شراب کی مدمت کے اندر بیان بھی موجود ہے اقوال بھی موجود ہے لیکن عیسائی وہ بڑے شوق کے ساتھ شراب پیتے ہیں حضرت موسا علیہ صلاحت والسلام ان کے دور کے اندر ہفتے کا دن محترم تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلاد والسلام نے اپنی امتیوں کو محاطب ہو کر یہ بات کہی تھی ہفتے کے دن کے تقدس کا خیال کرنا لیکن عیسائیوں نے یہودیوں کی چڑ کے اندر اور ان کی ضد کے اندر ہفتے کے تقدس کو پامال کر کے اتوار کے دن کو محترم اور مقدس بنا لیا گویا کہ عیسائیوں نے جو جو باتیں شریعت موسی کے اندر موجود تھیں ساری کی ساری باتوں کو جو تھا ختم کر دیا ختمہ جو تھا وہ شریعت موسی کے یہاں پر موجود تھا لیکن عیسائیوں نے اس کو بھی آپشنل قرار دے دیا بلکہ بعض عیسائیوں نے اس کی مذمت کے اندر بھی اقراف کو اختیار کر دیا یہ ساری کی ساری باتیں عیسائیوں نے جو اختیار کی وہ الحود اختیار کی جبکہ تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کا اس بات سے کوئی تعلق نہ تھا یہاں تک تو بات ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت کو لے کر گلیوں کے اندر بازاروں کے اندر شہروں کے اندر پھرتے رہے اور اس بات کو بھی یہاں پر اپنے ذہن میں رکھ لیجیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی رسالت بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے قبیلے کے لیے تھی اور آپ کی رسالت کے اندر غیر قبیلوں کے لیے دعوت کی کوئی گنجائش موجود نہ تھی اور ایک عیسائی نے تو بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کے بارے میں ایسی بات لکھ دی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کے قطعی طور پر شاید شان نہیں وہ یہ بال لکھتا ہے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کی توہین کے الفاظ ہے وہ یہ بال لکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ایک عورت آتی ہے جس کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں تھا اس کا بیٹا بیمار تھا وہ جناب عیسیٰ کو آ کے یہ بات کہتی ہے جناب عیسیٰ میرے بیٹے کی شفا یابی کے لیے اپنے معاہدہ معاہدے کا اظہار فرمائیے تو عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے عورت تو پلٹ جا بنی اسرائیل کا کتا اگر مر رہا ہو تو عیسیٰ اس کی شفا یافی کے لیے تو کوشش کر سکتا ہے لیکن غیر قوم کا اگر انسان بھی مر رہا ہو تو عیسیٰ کو اس سے کوئی سرکار نہیں یعنی ایک طرف تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام کو محبت اور رحمت کا پیغمبر قرار دیا اور دوسرے نسلی عصبیت کا عالم یہ ہے ان کا نسلی عصبیت کے اعتبار سے ایک ایسا ہاکہ کھینچ کے بائبل کے اندر رقم لیا کہ یوں محسوس ہوتا ہے غیروں کے لیے جناب عیسا علیہ السلام میں معاو اللہ انسانیت نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی تو عیسی علیہ السلام ان کی زندگی کے اندر جو موجود تھے اور انہوں نے اپنی حیات کے اندر اس قسم کی واقعات ان ما ہوئے اور جو ان کو اٹھایا جا زندہ آسمانوں کی طرف اس کے حوالے سے انشاءاللہ شاء اپنی گزارشات کو آئندہ حتبہ جمعہ میں بیان کروں گا اور عیسائیوں نے ان باتوں کے میں جتنی تحریفیں کی ان باتوں میں اتنی ترمیمیں کی اور قرآن مجید اور سنت کے لئے جو باتیں آئیں اکلی اعتبار سے بھی نقلی اعتبار سے بھی وہ کس طرح زیادہ فکی کس طرح زیادہ فکا ہے کس طرح ان میں زیادہ سچائی موجود ہے اس حوالے سے انشاءاللہ شاء اپنی گزارشات کو آئندہ ہو جمعہ میں احمد رات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی واہرودا الحمد الحمدللہ رب العالم